بسم اللہ آپ کے سامنے کلانی تخریر آ چکی ہے یہاں سے ایک اعتراض تھا اور معلوم ہے موبائل کا تقاضا کرتا ہے موبائل ہوتی ہے پتہ چلا کہ نہیں ہے کہ آپ کا جواب پر ہو تو مبارت <سلام> ہوتی ہے اس کی اخراط وہ یہ ہے کہ اس صورت میں تو یہ تفصیل بن جاتا ہے اور کھل کر وضاحت سامنے آ <سلام> جاتی <سلام> ہے تیسرا یہ تھا کہ حضرت صحابی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے تین جواب سوال ہے علام مختلف میں خود ان سے کی نماز سے نہیں صلی اللہ وسلم پر کہ بھی ہے کہ جو اس بات پر, درازت کرتا ہے اس بات پر ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر علی ابراہیم <سؤال> بن قال بن عمر یہ جو یہ جو عام رافع ہیں یہ لکھتے تھے مصاحب النبی صلی اللہ کالا فرماتے ہیں کہ اس تک تک کہ مجھ سے لکھوایا حفصۂ نے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسافہ نے یہ کہا کہ اضاف کا ہار ہل آئے کہ جب قرآن مجید کیا، آیت پر نہیں، پر، سورة سورة بخرة کی آپ کس عید پر پہنچیں گے حافظ والے بخار کی اسلامات تو وہ اس آیت کو نہ لکھنا حق تک یعنی یہاں تک تم میرے پاس آنا تو اون لیا علیحی کا آپ کو بتلاؤں گی اون لیا میں آپ کو بتلاؤں گی علی کا میں آپ کو لکھواؤں گی میں آپ کو لکھواؤں گی رسول اللہ وسلم جیسا کہ میں نے جس پر میں اس آئے کو لکھ رہا تھا وکالت وہ کہنے لگی والے کا ٹھیک ہے کہ یہاں پر صلات کا نہیں تو ہمیں کیا چاہیے یہ کہ صلات سمراض کی نماز کبھی بھی مراد نہیں ہو سکتی ایک دوسرا البتہ اس صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ کا تذکرہ نہیں کہا میں اس وقت لکھوا دوں گی اچھا فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا الوَهْبُ مَنْ مَالِكٍ حَدَّثَ وَعِيدٌ عَنْ نَسْرِ مَالِكٍ عَنْ قَاحِجٍ حَكِيمٍ عَنْهُ كَانَ أَبُو يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى, رضي الله تعالى ثُمَّ ذَكَرَ نحو حديث حصة من حديث <تصحيح> کہ جیسی کے اوپر ہم حرف اول پر پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان اس صورت میں تھے جو مجبور ہو کر آیا حافظ یہ جو کھل کر سامنے کا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کیا ہے سلاخ الاثر نئی کے علاوہ یہاں تک ہیں کہ ہمارے نزدیک اس بات پر نزدیک یہ نہیں ہمارے جی کس بات پر ذکر کیا ہمارے ہاں اس پر کوئی بات دلیل نہیں بنتی کیوں وہ ایک ہے کہ جائز ہے یہ بات بھی کہ اثر کو ہی, اثر کا ہی نام اثر بھی رکھا ہو اور اثر کا ہی نام کیا ہو سلاد وسطہ ہی رکھا ہو فَذَكَرَ ها ها ها جميعا اور یہاں پر ذکر کر دیا اور اب دوسری بات اب جو مصحب ہمارے پاس موجود ہے اس مصحف کے اندر یہ زیادتی نہیں ہے حافظات وسلات الغسطی ہے آگے وصلاۃ اللہ نہیں ہے حافظات وسطی قرآن مجید کی آیت اس پر یہ حجرت قائم ہو چکی ہے کہ سب کے نزدیک یہ چراط ہے اور یہ مرضہ کراط ہے اس پر حجت قائم ہو چکی ہے, ہے, ہے. ہے. البتہ یہ جو وصلاۃ الخر کی جو تلاوت ہے یہ ایک زائد تلاوت ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کے مقابل پر جس پر حجت حجم ہو چکی ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے سلاۃ السطہ ہی خود اس کی مخالفت کر رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ سلاۃ البسطی ترقی ہے اور سلاۃ السطہ اثر ہے وہ اس کی بھی وضاحت مزید اس کی طرف یعنی نہیں اتنے ترقی پرانے مجید کے اندر ہے یہ جرض لوگ سبھا دلکل آتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ سب درست ہو جائے گا کہ جب یہ آثار یہ جو سلاوت ہے روایات ہیں کہ ان زائد، زائد کا. تلاوت, قامت من اس تلاوت پر جو ہے جس پر حجر کام ہو چکی ہے وہ تلاوت کون سی ہے صرف حافظ سلوات ال... تک لکھا کرنے والی ہے مداخلت کرنے والی ہے روکنے والی ہے لہٰذا اس پر اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک، تو یہ اس کا جواب دے رہی ہے اصل میں کہ اطب جو ہے وہ ٹھیک ہے مہارت کا تقاضا کرتا ہے مہارت مطلب کا تقاضا وہاں کرتا ہے یہاں پر کیا ذات کا ذات پر ہو بلکہ یہ ذات کا تفصیل یہاں پر نہیں ہے بلکہ فقط روبی کا نہ کہ وہاں نہ یہ دوسرا جواب ہے دوسرا جواب یہ سالانہ سے جس طریقے سے مرمی ہے وہ یہ ہے کہ عرت حفصہ پر ماضی ہے خدر سے مروی ہے یہ, یہ وضاحت ہے تقسیم ہے اصلاطیٰ کی لہٰذا یہی بات سمجھ میں آئی کہ, کہ حد رضی اللہ تعالیٰ کی وضاحت دیکھیے قال حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا يزيد بن هارون قال قرأنا محمد بن عامر انا عيسى المكنى عنه عمرو بن رافع قال عن مكتوب بن صاحبه حفصه الكنورا اللي كان وثان صحابه بن جمرت المصحف میں کہ حافظ على الصلاوات والصلاة النبوي صلاة الاخري وهي صلاة الاخري وهي صلاة ما فقد كتب هذا ما صحابي فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے تو یہ سب بالکل وہ کر رہے تھے ہم نے تو پہلے ہیں اور گویا کے یہ کہیں گے آپ نے اوپر پڑھا گویا کے اگر ہم یہ کہیں گے کہ گویا کے سلاح اثر کے دو نام ہیں ایک سلاط اللہ ایک سلاۃ ال کیا ہے بالکل اس کی جو यहां ہم کر رہے تھے وہ یہاں پر بالکل کھل کر سامنے آگے کا نام لہٰذا منظر اس, اس, اس, اس ان جی <سلام> میں یہاں سے تیسرا اور آخری جواب دیتے ہیں اس سوال کا یہ شام پیدا کیا گیا کہ جو کو لے کر جو جو جو اس پر جو اضافہ کیا گیات کا اس کے مطابق اعتراض کیا گیا تو آ گیا عزر برائے علی اللہ ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے یہ کیا ہے منسوخ ہے ٹھیک ہے اور رہی بات کریے جو سے اس سے مراد واقف کی نماز ہے کرتا ہے جو محمد محمد جب تک اللہ نے چاہا ہم اس, قرآن اس آیت کو ہیں قرآنات فر فرما دیا آخری حصے کو اس کا خلاصہ یہ ہے رت بلائے میں فرما رہے ہیں کہ پہلے جو قرآن مجید کی عائد صلابات و سلاط لیکن پھر سلاۃ الآل کو کیا کر دیا گیا منسوخ قرار دے دیا گیا اور باقی رہ گیا کیا چیز ہاف عظو صلابات و سلاطل آگے والی بات سمجھنے سے پہلے آپ اتنی بات پسند سمجھیں منسوخ منسوخ کی کئی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں ایک, منص... ایک ہوتا ہے منسوخ تلاوت منسوخ الحکم کہ تلاوت بھی منسوخ ہو حکم بھی منسوخ ہو جائے کوئی بھی ٹھیک ہے کہ کی نہیں کیا تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت صرف فقط تھا تلاوت منسوخ ہو جائے لیکن حکم کیا رہے باوجود تیسرے کی... نمبر پر ہوتا ہے آ... منسوخ الخط حکم صرف حکم کا منصوبہ تلاوت کا واقعہ دے جانا تھی اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور صورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں منسوخ المطلق بالمقی منسوخ المطل بالمخیت منسوخ جس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک عام حکم عام کو ایک کوئی عام حکم ہوتا ہے اس کو کسی صفت کے ذریعے سے مقیص کر کے کیا کر دیتے ہیں کہ منسوخ الحکم اور تلاوت دونوں چیزیں منسوخ ہو اس کے بارے میں آتے جس طرح تلاوت بھی شرح احداب کے بارے میں آتے ہیں یہی طریقے کی دو سو یا تین سو تک آیا کی وہ بھی منصوب ہوگی ان کا حکم بھی اور ان کی تلاوت بھی تلاوت جس کی تلاوت کیا ہو جائے منصوب ہو جیسے آپ نے یہ لوگ بھی جب جنا کریں بوڑھا اور بڑھیا تو ان, ان کو بھی کیا کرے گا یہ پرانی مجید کی تلاوت آئند تھی یہ آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم کیا ہے اب بھی باقی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کیا نہیں پہلی کیا ہے منسوخ تلاوت منسوخ آیت تلاوت کی منسوخ ہو جائے حکم بھی منسوخ ہو جائے یہ جو مجید میں کہیں پر وہ تلاوت بھی رہیں لکھی ہوئی ہو حکم بھی باقی نہ رہا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو گئی اور تلاوت پرانی مسجد میں نہ ہو لیکن حکم باقی ہو جیسے ہی ہے کہ, شیخو شیخو آفر جیو ہے کہ نہیں اور تیسری صورت ہے منسوخ حکم منسوخ ہواوت منسوخ ہو جیسے یہ حکم اب باقی نہیں ہے بلکہ گپار کو کیا کرنی ہے دعوت دینی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سروکار نہیں ہے اگر کے خلاف باقی ہے لیکن حکم کے وغیرہ کیا ہے منسوخ آخری صورت میں آپ کو بتائیے منصوب المنطنگ کے ذریعے جیسے قرآن کی ایک और ہے ہم اس کو مقیت کر دیتے ہیں منصور پڑھنے کے ساتھ کہ یہ وار ذلو کم منصوب کب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حالت تحفظ نہ ہو یعنی جب موزے نہ پہنے ہوئے ہوں پھر پاؤں کو دھونے کا حکم ہے اس صورت میں اربلا رجوع حکم پر لیکن جب حالت تخفف ہو جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو صورت میں وار نہیں ہوگا بلکہ وار جل ہوگا اور اس کا اس وقت کیا ہے پاؤں का دھونا जरूरी नहीं है। مقل کر دینے والی بات اچھا تو یہاں کیا ہے کہتے ہیں اور کیا کہا وقوم روای و حکومت <سؤال> <برایبن عزبن> کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دین حفصا نے کون سی والی حافظ علی الحسا و ہیں کہ کہ اس کو نصب کر دیے اس تلاوت یہ تلاوت کیا ہو چکی ہے نصر ہو چکی ہے اللہ کی وہ کامت الحجہ جس پر کیا ہے حجت قائم ہو چکی ہے سلاط لسخہ نصف خانہ یہ خود ہی منسوخ کر دینے والا ہے اثر کو بعد ہے سلادہ پتہ چلا کہ یہی کیا ہے فضال کا نسخون رہا یہ اس کے لیے خود نسخ ہے ان کا نسلا حادث نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو نثر کی چار چیزیں بتائی ہیں ان میں سے یہ کون سا نثر ہے تو یہ جو لکڑ ہے جو وسلاطر کا یہ لکر ایسا ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے کیا ہے تلاوت منسوخ ہے حکم کیا ہے باقی ہے وہ سلاطر اور مطلب اس کا یہ ہے کہ سلاط السطہ اثر ہی کی نماز ہے سلاد الغسطی اثر ہی کی نماز ہے اس کو منسوخ یہ کیا ہے منسوخ کر دینے والا اس، کو آگے جو اضافہ یہ بات پر ضہیر ہے کہ یہی وسطیٰ ہے نماز ہی نسخ اللہ یاد ہے بھائی عبادت اخلاط الغص یہ اس کو یعنی منسوخ کرا دینے والی ہے نسخہ وہ ان کا نام تصویر دو نام کے دو ہزار کی نماز کے ایک سلاطل اخرا اور ایک سلاطل مستا تو کہتے ہیں ان دو ناموں میں سے ایک کی تلاوت کو کیا کر دے گیا منسوخ کرار دے وہ تصویر کے دوسری کا نام کو کیا کر دیا ثابت رکھا ہوا جب رفع ہو گیا تو یہاں سے آگے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ